رحمان رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو مجھے خوشی ہے کہ آج میرے شہر کے باقیوں نے ایک بار پھر اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر آپ کی آن پر آپ کی عظمت پر آپ کی شان پر آپ کے دروازے کی چوکی دہی پر آپ کے غلاموں کی وفاداری کے لیے آپ کے جانساروں کے نام کو بلند کرنے کے لیے آپ کے اوپر مٹنے والوں کو زندہ رکھنے کے لیے آپ پر قربان ہونے والوں کی یاد کو سر بلند کرنے کے لیے آپ کی راہ میں اپنے آپ کو اپنے بچوں سے جدا کروانے والے اپنے گھر والوں سے پچھڑنے والے اپنی معصوم بچیوں کو چھوڑنے والے کے لیے آج بھی جالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا آج بھی جالکوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح مولانا الحسن اور مولانا یوسف کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا آج بھی خیال کوٹ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حافظ محمد شریف اور مولا میر کے زمانے میں زندہ ہوا کرتا تھا یہ شہر زندوں کا شہر ہے اس شہر نے ملا کمال ملا افضل اور شاہن شاہ شاہ جہان کے استاد ملا عبدالحکیم جیسے لوگ پیدا کیے نے آخری دور میں اقبال جیسا مرد قلمدر پیدا کیا اور آج آج ہمیں اس بات پہ فخر ہے اہل حدیث تو تم بھی سن لو میں تمہیں مخاطب ہو کے کہتا ہوں آج مجھے فخر ہے اس بات پہ کسی کا ڈر نہیں نہ کسی کی مداحلت ہے آج مجھے فخر ہے کہ میں اگر اس شہر میں نہیں ہوں تو گجرات کا پرزنٹ مفتی احمد جان اس شہر کی رگوں میں لہو کو گرم رکھتا ہے میں میں میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں سن لو اس شہر کی منتظمہ کے لوگوں اور میں اپنے ان بھائیوں سے اختلاف کرتا ہوں جو انتظامیہ کا نام دیتے ہیں وہ ایس پی ڈی ایس پی ڈی سی کمشنر ان کی حیثیت کیا ہے ان کا نام مت لو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مسئلے سے گریز کی بات ہے میں کہتا ہوں یہ بیچارے نوکر ہیں جا کر ہیں بھٹو صاحب آئے ان کی بوٹ پالش کرتے رہے سکندر مرزا صاحب تھے ان کی کیری ٹوپی کو سیدھا کیا کرتے تھے نازم الدین تھے ان کے لیے مرغے مہیا کیا کرتے تھے اب ضیاءل صاحب آگے ہیں ان کے لیے آئتل کورسیاں اکٹھے کرتے پھرتے ہیں پھر. ان کی بات نہ کرو ان سے کوئی ہم کو گلا نہیں نہ ہمارا ان کے خلاف کوئی کلیم ہے دل اگر ضیال القاسمی آ جائے ابد الستار نیازی آ جائے مولانا عبداللہ اللہ آ جائے یہ ان کے راستے کی قرض صاف کریں گے ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے ہمیں گلا اسلام آباد میں بیٹھنے والے ان سے ہے جو نام سروئے کائنات کا لیتا ہے اور اپنی پناہ میں غلام احمد کے بیٹوں کو جگہ دیتا ہے ہمارا ہمارا اختلاف ہم ایس پی کے خلاف بات کرنا ڈی سی کے خلاف بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے ایس پی اور ڈی ایس پی ہم نے دیکھے ہوئے ہمارا ملزم خیال کوٹ کا نہ ہے نہ ڈی ہے ہمارا ملزم سیاول ہے جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ پینتیس فرس کے طویل عرصے میں کسی شرابی حکمران نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا سبب کیا ہے سبب یہ ہے پہلے حکمران غلط کام کرتے تھے ان کی بات سوشلزم کی طرف منسوب ہوتی تھی قانونیزم کی طرف منسوب ہوتی تھی الحاط کی طرف منسوب ہوتی تھی بے دینی کی طرف منسوب ہوتی تھی آج یہ نامدہ پڑھ کے جو بات کرتا ہے وہ بات مجبور و بے قس و مظلوم ملہ کی طرف منسوب ہوتی ہے اعلی کے مولوی کا دور کے اقتدار میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس لیے رہا کرتے ہیں کہ جگرداروں کی سرورے کائنات کے وفاداروں کی گرزلیں اونچی ہو اور لوگ پہچان سکے زمیر فروش کون ہے اور ممبر و محراب کا بارش کون ہے ان سے ہمیں کوئی گلا نہیں لیکن سن لو یا ہق سن لو ایسا نہ ہو کل تم گم ہو جاؤ اور یاد رکھو یاد رکھو اسلم قریشی کی یاد کے منانے کے لیے لاکھوں پرسندانے تو عید موجود ہیں تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے جب غلام احمد اس ملک میں برفرے اقتدار تھا لوگ اس کے سامنے کردنے چکایا کرتے اس کے سامنے اپنے آپ کو ختم کیا کرتے اور جب وہ مر گیا کراچی میں ڈنڈوا پٹوایا گیا ایک عدد مولوی چاہیے جنازہ پڑھنے کے لیے لوگوں نے کہا اس کا جنازہ پڑھ کے ہم اپنے آپ کو مردود نہیں بنانا چاہتے اسلم قریشی تابے کے رب کی قسم ہے وہ نہیں مرا وہ اگر مرا ہوتا تو آج ہم وہاں بھی اس کا ذکر کیسے کر رہے ہوتے ہم نے تو کبھی مروا کا ذکر نہیں کیا ہم نہیں کرتے ہم نے جو ذکر کیا اس لیے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ہر کس نما کے دلک سندھ اشد باشک سب تک بر شہید آئے عالم دبا میں ماں جاؤ جال کوٹ کے کرو دیوار پہ اسلم قریشی کا نام لکھا ہوا اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسلام آباد کے ایوان پہ بھی اسلم قریشی کا نام لکھ کے چھوڑنا ہے لکھ کے چھوڑنا ہے تم کیا سمجھتے ہو کتنے آئے محمد کے غلاموں کو مٹانے والے اور مٹ گئے کوئی ان کا نام لے با کی نہیں اور محمد پہ مٹنے والے ان کا نام آتا ہے لبوں سے سلام نکلتا ہے آنکھوں سے آنکھوں چلک پڑتے ہیں وہ مرتے ہیں وہ نہیں مرتے مرے تم ہو جا میں سیال کوٹ کا رہنے والا افلم قریشی کی بستی کا باسی تمہیں دعوت دیتا ہوں یہاں ایک محترم بزرگ کا بھی نام لیا گیا ہے عادت نہیں ہے ہماری دوستی کی حیا رکھنے والے لوگ ہیں خیال کوٹ سے تعلق رکھتا ہے اتنی سی بات کہتا ہوں اس کو کچھ کہنے کو جی نہیں چاہتا میں کہتا ہوں خیال کوٹ کی لاج کے لیے ہی اسلم قریشی کا نام لے لیتے اور کوئی بات نہ تھی ختم نثبت کا خیال نہ تھا اپنی بستی کا تو خیال رکھ لیتے لوگ کیا کہیں گے اور اقتدار یہ گرتی ہوئی دیوار میرے مولانا سیدی مرشدی ابوال کلام آزاد نے کہا تھا کہا اقتدار یہ ایسا سارا ہے جس کو کوئی تھامنا چاہے تو تھام نہیں سکتا کبھی ڈلتی ہوئی چھاؤں کو بھی کوئی تھام سکتا ہے آج اکڑتے ہو اینٹتے ہو گراتے ہو مسکراتے ہو کبھی منچے کٹواتے ہو کبھی بڑھاتے ہو اور ہم پہ روپ جماتے ہو اس دن بات کرنا جب کرسی الگ ہوگی تم الگ ہوگے ہمارے استقبال کے لیے پھر لاکھوں آدمی ہوں گے اور لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کے رخ پلٹ جائیں گے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے ہم نہیں جانتے تم سے پہلے یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ وجوب خان جس نے جائجا کو اقتدار سونپا تھا ہزارے کی سڑک پہ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے اقتدار لینے والا آنکھیں بچا کے گزر رہا ہے اقتدار کرنا آج کہتے ہو میں الیکشن نہیں کرواؤںا اترو ایسے پہ مکان کرائے گا کوئی خالی نہیں کرتا کرسی کون چھڑ دا آرام سے ہمیں پتا ہے تو نہیں کروائے گا کہتا ہے نا کیوں نہیں پاکستان کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا میں نے کہا کوئی درویش کسی کا مکان کرائے پر لے لے جب تک اس کا بستر اٹھا کے باہر نہ بہ کے مکان خالی نہیں کرتا یہ کہتا ہے الیکشن نہیں کرواؤں گا ہم کہتے ہیں کروا لو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں بسترے پھینک پھینک کے تھک گئے ہیں آپ اگر تم نے بھی بستر پھینکوا کے ہی جانا ہے تو بچوں تیار ہو جاؤ ہم نے بھی مالش کروا لی ہے اب تیار ہو جاؤ دنڈ بیٹھ کے نکال رہے ہیں یہ اکبر ساکی ایران کا گھٹا کھا کے آیا ہے بھرا اسی لیے کھا کے آیا ہے میں نے پوچھا سنینی نے کیا کہا کہنے کہ بس آنکھوں سے اشارے کرتے تھے اسلام آباد کی طرف میں نے کہا تمہیں خمینی کرتا تھا مجھے شاہفاد کرتا تھا اشارے سارے اسلام آباد ہی کی طرف کر رہے تھے اور سن لو سن لو اگر اسلم قریشی ٹیکس قاتل دل تم کہتے ہو گرفتار نہیں ہوتے گرفتار نہیں ہوتے کہتے ہیں جی پتا نہیں چلتا پتا نہیں چلتا تو تم اقتدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے تمہیں کسی ٹیم نے کہا ہے تم کرسی چھوڑو اگر تم سے چوکی داری نہیں ہو سکتی کوئی اور کام کرو بڑے پیسے گورنمنٹ سے مسلمانوں کے تم نے کھا لیے خدا کی قسم ہے عجیب بات ہے نوکر مالک بن گئے ہیں اور ہم جیسے مالک جو ہے خجل خراب ہو رہے ہیں ہماری حالت یہ ہے یہ ہماری قطیت ہے اسلم قریشی کا خون اخل کاٹ نہیں زندہ ہے صرف ان شاء ہم پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لبوں پر اسلم قریشی کنظام جڑھا دیں گے اور تمہارا اقتدار اور اختیار گرا دیں گے اور وہ دن آئے گا جب تم پچھتا گے کہ ختم نبوت کے ایک دیوانے کے خون کو ضائع کرنے کی سزا کتنی بنی ہوئی ہے تم نہیں جانتے یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں یہ مسئلہ مدینے والی سرکار کی عظمت کا مسئلہ ہے اور کعبے کے رب کی قدم ہے جو مومن اس کائنات کے شہنشاہ پہ مٹنے کا جذبہ نہیں رکھتا اس کے ایمان میں خلن ہے اور کعبے کے متوالو سرور کائنات کے جیالو سن لو آج کعبے کا خدا سرور کائنات کے اس فدائی کے خون کو سایہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اٹھو اور مدینے والے آقا کے غلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور کیا پتا ہے صرف یہی خون اس ملک سے جھوٹی نبت کے پیروکاروں کے خاتمے کا سبب بن جائے انشاءاللہ شاء اللہ بنے گا اس ملک سے مرزایات ختم ہوگی اور مرزائی اس ملک سے جائیں گے ان کی عبادت گاہوں پہ قبضہ ہوگا ان کے بناہوں کو مومنی محمد اپنے پیروں کے نیچے روز کے رات بنا دے حضرات مجھ سے پیش کر بہت سے علماء کرام نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور میرے بعد بھی بہت سے علماء اور قائدین آپ سے خطاب فرمائیں گے میں جہاں جماعت اسلامی کے دوستوں کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس اجتماع کا اہتمام کیا اور میں نے قصدن جماعت اسلامی کا نام استعمال کیا ہے اس لیے کہ اتحاد ملت میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ آدمی حق کہے اگر نہ ہق آدمی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنا نام استعمال نہ کریں تو آپ کو کاطل کے سامنے دبنا نہیں چاہیے اس لیے جو آپ کا نام ہے وہ یہی ہے کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ جس کا ماننا بڑا لازمی اور سرگر ضروری ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی بات یہ ہے ہمیں آج تک صحیح ایمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی جو دولت نصیب نہیں ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ چند بنیادی غلط کر ہے اور جب تک ہم حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو تسلیم نہ کریں گے تب تلک وہ چیز اپنی جون اور جیو نہیں بدلے یہ بات کہنا کہ ہم سب ایک ہیں یہ بذاتیں خود جھوٹ ہیں اس لیے کہ جماعتیں موجود ہیں ہر بندہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں الحمدللہ میں سنی ہوں الحمدللہ اور پھر کہتا ہے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں یعنی اس اعتراض کے ساتھ اپنی بات کرتے ہوئے آپس صاحب نے بھی کہا کہ ایک قائد ملت رابر امت انہوں نے اپنے ملک میں یہ کیا ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حقائق ہے اور ان حقائق کو مانتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے یا تو پھر آدمی جماعت اسلامی کی طرح کہے تو میں کسی فرقے میں نہیں ہوں ٹھیک ہے اور وہ بھی تو نہیں ہے تو پھر وہ تو بات کرے لیکن آدمی اپنے اپنے ایک جماعت کے ساتھ مسجد اور تیز ہو اصل بات یہ ہے کہ یہ فطرت کی بات نہیں ہے یہ خلاف ہے نسخہ نگاہ کا اور اس اختلاف کو شریعت کی نظر میں کبھی بھی مایوب نہیں سمجھا گیا نایوب کیا ہے اور یہ اختلاف کس وقت سبب رحمت ہوتا ہے اور کس وقت پایس وحمت بن جاتا ہے یہ ہے مسئلہ سمجھنے کا اور اس پر قابو پانے کی تدابیر کرنا چاہے اگر آپ یہ کہیں کہ اختلاف ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں یا سننے والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اختلاف ہے نقصان نگاہ کا فکر کا رائے کا اس لیے ہے کہ اسلام کوئی مارشل لا کا مطلب نہیں ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا آرڈیننس آ جائے کہ تم اپنی سوچ کو پیارے بٹھا دو اب کسی آدمی کو بڑے مسئلے تک چکر سوچنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے اگر تم کہو کہ جمہوریت اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جاؤ تم کہو کہ تم اسلام ہے تو وہ اسلام ہو جائے تم کہو کہ میرے مستخب کیے ہوئے نمائندے یہ اسلام کے سمبر ہیں تو وہ اسلام ہو جائے ان کہو یہ نہیں ہے تو وہ اسلام ہو جائے جس کا نام اسلام نہیں اسلام کس کا نام ہے اسلام نام ہے آزادی اور کسی آزادی آر تم جلتا ہو تم میں کبھی ہمت ہو تو ہم کبھی جلتا آم کرنے کی اجازت پھر ہم کہیں ادھر آئے دل بھر ہنر آسما سی رسما ہم کدھر آئے اپنے ہاتھ میں تیر پکڑے ہوئے ہمیں ادھر بھی پیش کرنے کی اجازت ہو اس کا نام اسلام سن میں ہم آپ تک شادی نہیں ہوں سننے والے اس کام کو مانے مانگتے ہیں میں پالم تین کے حیثیت سے دے اس دسلام کو اسلام نہیں مانگ پر پابندی ہم کو مانگ کے کہتے ہو کہ دڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے صرف درپنے کی اجازت تو, تو تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں اختلاف رائے یہ موضید ہے موجود ہے ہاں یہ ایک خلاف کبھی بھی باعث سہمت نہیں ہوتا باعث سہمت کب ہوتا ہے ایک یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس خلاف کو سبب ایک کسان بنا دیا حال میں اپنے مطلب کا پرچار کرتا ابھی حضرت سور مظاہرتا ہوں میں انہیں سونے کو بدارا موضوع کا حوالہ دیا اللہ ان پر مقبرت کر ٹھیک ہے ان کی ایک فض ایک دوسرے عالم کو ہر آدمی کو حق ہو جب وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا اس کو چل کے کچھ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ اپنی بات کو کہتے ہوئے دوسروں کے خلاف علما کو صبح و کلنگ کا سہارا لینا چاہیے لاٹھی اور گولی کا سہارا نہیں لینا چاہیے کب اس خلاف پیسے بنتا ہے بدالت دان بنتا ہے رمان جی دالت اور کلم کے رشتہ توڑ کر لاٹھی اور رائفل پہ اپنا رشتہ دوڑ رہا ہے میرے کو معلوم ہوتا ہے کہ عالم میں تین نہیں تقریر کا رہا کوئی فوجی ڈرائیور پہ ہاتھ رکھ کے ہمت پر جوڑیا چلا رہا ہے یہ بات ہے اگر ہر آدمی اپنی رائے رکھے احترام کے ساتھ اس رائے کو پیش کریں اس رائے کو اجاگر کریں کیوں مناسب کریں گے اگر ہم اپنی اپنی رائے اجاگر نہ کریں گے تو لوگوں کو دعوت کی بات کریں اگر جماعت اسلامی مولانا موجودی کی فکر کی آب جاری نہ کرے گی تو لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف داوت اگر میں یعنی حدیث یا شہید اور سید نظیر حسین کی فکر کو فروغ نہیں دوں گا بحال اس کی طرف دعوت اگر بیو بندی مولانا طاقت نہ رات مولانا محمود الحسن کی فکر کو لاگر نہیں کرے فکر بندی اسکر طاقت کرے اسی طرح ریل کی فکر کی بات لیکن بات کہاں بھی کرتی ہے کہ آپ اس طاقت کو آپ کے اوپر باندھا جاتا ہے مانو نئی بخر اور افسوس کی بات یہ انتہائی ادب ہے بچھلے دنوں ایک رپورٹ تھی ایک دوستی اس کے ساتھ میرے پاس سارا سینڈر ہیں مول میں نے کہا مولنا ہو گیا کلا کی کروانا یہ تحریر ریکارڈ سے پورا کر میرے پاس سارا کینڈریں ہیں ستائیس پیسے ہیں ساڑھے چودہ میں نے کہا یہ موجود نہیں تم کو میرے پاس تیس کتابیں ہیں سولہ حوالے ہیں تب خریلے ہیں جب موروی عالم کسی مقصد کی طرف قرآن و کا نمائندہ پرانو سنت کو چھوڑ کر کچھ نام و انسان کا شکار کرتا ہے تو امت کے درمیان ہم و سلام کی خبریں لگائی جاتی یہ خبر ہے یہ خلاف پائے تھے جرم کا میں یہاں سو ڈر سو سی آئی ڈی کے آدمی کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جب بھی پاکستان میں مذہبی طبقات کے درمیان اختلاف نے لڑائی اور جھگڑے کی صورت اختیار کی اس کے پیچھے حکومت وقت کا ہاتھ ہوتا ہے حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے علماء وہ لاتا حکومتیں اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے گربان پہ ہاتھ ڈالنے پہ مجبور کرتی اگر حکومت وقت نہ چاہے اختلاف نہیں کیا بات کروں میں گے داری کی بات نہیں کہتا ایمان کی بات کہتا یہاں میاں طفیل محمد کی اینک کا نام نہیں چھپ سکتا نوابزادہ نسول کے حقے کا نام نہیں چھپ سکتا پیر پگاڑا کی پتنگ کا نام چھپ سکتا ہے کیونکہ اس سے سیاسی کارکنوں کے دل برداشتہ اور آساد بارتا ہوتے نہیںپ سکتا ہمارے خطمے جمعہ کا اشتہار نہیں چھپ سکتا تو بتلاؤ پھر لڑائی کے لیے مارکہ کارزار کو گائم کرنے کے لیے مورچہ لگانے کے لیے بیس دن تک اشتہار کیسے چھپتے رہے کوئی سوچنے والا ہے اب اللہ یہ قرآن ہم مالا قلوب کے نقصان ہو کیا میں سمجھ لوں کہ اس ماشاء اللہ کے دور میں کڑے سینسرشپ کے دور میں سچ پر پابندی ہے سچ پر لوگوں سن لو گوارینا قیامت کے دنوں ہم نے یہ دن بھی اس پاکستان میں دیکھنا تھا کہ اس ملک میں سچ پہ پابندی آئی تھی سچ بولنا حرام ہے سچ بولنا اور یہ سچ سن لو پھر مجھ سے بھی بات سرور کائنات کی سیرت کی کہ رحمت ہے کائنات نے اور میں ایک وہاں بھی ہونے کی حقیقت سے بات کہتا ہوں مجھے اپنے مذہب پہ اپنے مطلب پہ سنا رحمت ہے کائنات نے توحید کا درخت بعد میں دیا سچائی کا درد پہلے دیا میں کہتا ہوں نبی نے کائنات کے امام نے رارے ہرا سے نکل کر پا پہ کھڑے ہو گئے یہ نہیں کہا لا لائے اللہ پہلے کہا اندازہ تقول نہ کھل بدلاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو کہ ماجر کا اللہ کو ہم نے تیرے لبوں سے سچائی کے سوا کسی چیز پر چپکتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا پہلے سچائی منوائی پھر تو کا اعلان کیا اور آج کے دور میں اسلام کا نام اور سچائی پہ پابندی معلوم ہوتا ہے اسلام اور سچائی کے درمیان تضاد ہے سن لو حکومتیں اپنے اقتدار کو طویل دینے کے لیے ان کو تمام بخشنے کے لیے حکمران طبقہ لوگوں کے درمیان کتاب و جدال کی کریے ان کو انگیز کرتا ہے ایک دوسرے کے خلاف اطلاق آج ضرورت کس بات اس اختلاف کے دو حل ایک حل یہ ہے پرانے حکیم نے جو بتلایا ہے جس کی میں نے خلاوت کی ہے انتنازعات کی شہید سردو ہو اللہ جس مسئلے میں اختلاف ہو آج آؤ اپنی انانیت کو چھوڑو رب کے قرآن کو اٹھاؤ محمد کے فرمان کو اٹھاؤ جس کے ساتھ نبی کا فرمان ہو رب کا قرآن ہو اس کی بات کو مان لو دوسرے کی بات کو چھوڑو اگر یہ بات ہے ایک حالی ہے اور اگر اس کو مشکل جانو تو پھر کم از کم اپنی زبان کو زبان رہنے دو اس کو میزائل نہ بناؤ اور میزائل بھی گائیڈڈ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا کسی نہ کسی دل کو مجرو کیے بغیر نہیں رہتا دوستو میں ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی مجلسیں جس میں سب لوگوں کو مل کر رہا. اور یہاں ایک بات چودی غلام جی رانی صاحب نے کہی ان کی بات کو کسی نے نہیں چھیڑا سن. میں ان کی بات کو مکمل طور پر اپنی چھوڑ دیتا ہوں تعید کرتا ہوں اس ملک کے مسائل کا حل صرف مذہبی طبقات کے اتحاد میں نہیں ہے بلکہ اس ملک کے مسائل کا حل مذہبی اتحاد کے ساتھ ساتھ سیاسی اتحاد میں ہے اور وہ لوگ جو اپنے ٹکے ٹکے کی دکانداریاں بنا کے اپنی سیاحتوں کو پروخ دینے کے لیے قوم کے سامنے بہرو بن کے ہر روز چہرے بدل کے آتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک اپنے ہم خیال سیاسی ہم سفروں کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے تب تک ان کے مقاصد بھی اس ملک میں پورے نہیں ہو سکتے سیاسی اتحاد بھی مذہبی اتحاد بھی مذہبی اتحاد امت کو بچانے کے لیے اور سیاسی اتحاد اس ملک کو بچانے کے لیے مگر نہ یاد رکھو کہ یہ لوگ افسوس کی بات ہے اور مجھے ایک کا اشے یاد آتا ہے کہ مسلمان کی سادگی اور بس دے میں برہمن کی پختہ سناری بھی دے ان کے کمانڈر نے پنجاب میں خط لکھا اندرا گاندھی کو کہ فوج کو واپس بھیجو اس لیے کہ فوج جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے اگر وہ کام چھوڑ دے تو پھر ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہائے کاش امرتسر کا یہ فکر اسلام آباد میں بھی کوئی جا کے سنا دے کوئی سنائے ان کو بھی کہ برہمن کی پختہ سناری دیکھو وہ سمجھتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو تھا اور ہم یہ نہیں کہتے ہمارے لیے خالی کر دو ہم کہتے ہیں خدا کا رابطہ ہے اندرا گاندھی کے مقابلے کے لیے روس کے مقابلے کے لیے تیاری کرو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں روس بڑی طاقت ہے انڈیا بڑی قوت ہے ہم کہتے ہیں پھر چھوٹی قوت تو ہم عوام ہی رہ گئے پھر ہم تو جتنی جلدی لشکر کشی کر سکتے ہو کر لو ہم تو تمہیں پہلے ہی فاتح مانتے ہیں کتنی دفعہ تم ہم کو بھی ہمیں پتہ کرنا ہے ہم تم کا بھی پتا کرتا ہے ہم نے تو موسر رنگا تھے مگر جنگ ہم نے تمہارے سامنے اپنی سفر ڈال دی اب تو ہماری جان چھوڑو اندرا سے تم نہیں لڑ سکتے روس سے تم نہیں لڑ سکتے یہ ایف سکس ٹیم کس کے لیے منگوا رہے منصورا پہ بمباری کریں گے کس کے لیے منگوا رہے منصورا کا اس لیے والا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس تو کوئی دفتر ہی نہیں ہے اتنا بڑا ہم تو کیا بمباری کرو گے ہم تو تمہارے آنکھ کے اشارے سے مر جانے والے لوگ ہیں خدا کا خوف کروں جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کے لیے تیاری کرو میں پچھلے دنوں دیکھتا رہا بڑی تیاری بڑا اصلاح پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لیں بارڈر پہ میں نے کہا بارڈر کہاں کہیگرچا پہ یہ تیاری ہے آؤ وہی بات اتحاد سیاسی سطح پر اور حضرت میاں صاحب یادو کے ساتھ ان کا نام لے کر یہ گزارش کرو گی آپ ایک دینی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آئے ہوتی ہے کہ جس طرح آج آپ نے یہاں دینی درد رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اسی طرح سیاست میں دینی سوچ رکھنے والے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے والے اکثر ایک کائنات کی عظمت کے لیے اپنی کلپنوں پر کٹانے والے ان کو اکٹھا دیجیے انشاءاللہ اللہ